نور فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم جنت اور دوزخ بہت ہی عظیم چیزیں ہیں اور ماہ رمضان مبارک میں ہمارے اکالی سلاۃ اسلام نے جنت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی جہنم کیا ہے جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارہ کا وا کا غزب ہے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے منافقوں کے لیے مجرموں کے لیے گناہ گاروں کے لیے جگہ بنائی ہے تاکہ اس میں اسے سزا دی جائے جہنم کو جہنم کیوں کہتے ہیں جہنم کو جہنم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گہرائی بہت ہے یہ ہے کہاں جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالی نے جہنم کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے جہنم کی شکل و صورت کیا ہے جہنم کی جو اللہ تعالی نے شکل و صورت بنائی وہ بھینس کی شکل ہے اور یاد رکھیں کہ جہنم کی آنکھیں بھی ہیں جہنم کی زبان بھی ہے جہنم کے کان بھی ہیں اور جہنم سانس بھی لیتی جب جہنم باہر کو سانس نکالتی ہے تو شدید گرمی ہوتی اور جہنم جب اندر کو سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہو جاتی اور یہ بھی یاد رہے جہنم بہت بڑی بہت بڑی ہے چنانچہ پارہ انتیس سورہ مدثر آت نمبر پینتیس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنزل ایمان بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے مراد یہ ہے کہ جہنم بڑے بڑے معاملات میں سے ایک ہے اور پارہ پاراتیس سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر بارہ میں ارشاد ہوتا ہے جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا تو جہنم کی آگ بہت بڑی دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اور دوزک کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے سخت تر ہے شدید تر ہے اللہ کی پناہ ہاویہ کی آگ جو دوزک کے اوپر کے طبقے کی آگ سے زیادہ تیز ہے اس میں منافقین رکھے جائیں گے فرعونی لوگ رکھے جائیں گے مائدہ والے رکھے جائیں گے دوزق میں کہیں آگ سخت تیز ہے کہیں کم تیز ہے جیسے سورج کی گرمی کسی وقت کسی جگہ تیز گرم ہوتی ہے دوسری جگہ دوسرے وقت میں کم ہوتی ہے یا آگ بعض لکڑیوں کی اتنی تیز نہیں ہوتی کیکر کی بہت تیز ہوتی اور جہنم کی بالائی اور گہرائی اس کا درمیانی کتنا پیمائش ہے اس کی مسافت کیا ہے اللہ اکبر روح بیان میں ہے یہ مسافت پچہتر سو سال کی ہے سات ہزار پانچ سو سال کی مسافت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے آکاد و علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے المعجم الاوسط حدیث نمبر آٹھ سو پندرہ تو ایک ہواک آواز سنی جبریل امین علی السلام بارگار رسالت میں حاضر ہوئے تو ہمارے آقا علی سلاد وسلام نے استفسار فرمایا جبریلی یہ آواز کیسی تھی عرض کی یہ ایک پتھر ہے یہ اس کی آواز ہے کہ ایک پتھر جو جہنم کے کنارے سے ستر سال پہلے گرا لیکن اب اس کی طے تک پہنچا اللہ عز وجل نے پسند فرمایا کہ آپ کو اس کی آواز سنائے روایت میں ہے اس کے بعد ہمارے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا جب آپ نے جہنم میں پتھر کے گرنے کی آواز سنی تو اللہ اکبر یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا جلا دے نا مجھ کو کہیں نو زخ جلا دے نہ مجھ کو کرم بہ رشاہ ام آئی کرم یا کرم آئی لائی ام چرنا مینند اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وصليم حضرت سیدنا ابو بزر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضرت مصالح علیہ و اسلام کے صحیفوں میں کیا تھا فرمایا سارے صحیفے عبرت والے تھے اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش رہتا ہے اور اس شخص پر بھی تعجب ہے جو جہنم کا یقین رکھتا ہے پھر بھی ہنستا ہے اللہ پر تو کیسی شدید آگ ہے جہنم کی گہرائی کس قدر زیادہ ہے کیسے طرح طرح کے عذابات ہیں اس کے باوجود ہماری ہنسی بند نہیں ہوتی یاد رکھیے ہمارے اکالی سلا تو اسلام نے کبھی بھی قہتا نہیں لگایا اور مسجد میں ہنسنا یہ تو قبر میں اندھیرا لاتا ہے کہ کیا ہے کہ ہنسی کی آواز اور کسی تک بھی پہنچے اگر اپنے کانوں تک صرف پہنچے تو اس کو کہیں گے ہنسی اور آواز نہیں پیدا ہوئی ہوٹ پھیلے دانت ظاہر ہوئے اس کو کہیں گے تبسم مسکرانا اور یہ سنت ہے تو جہنم کی گہرائی بہت زیادہ ہے اللہ اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعلن فرمایا کرتے جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو اس کی گرمی شدید ہے اس کی طے بہت گہری ہے اور اس کے ہتوڑے لوہے کے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے میرا نازک بدن done بچا یا رب امین جرنا مینار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتی کا یا ارحم اللہ امیر سنت علی حضرت رغو سے کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور واقعی جو غوث پاک کا سچے دل سے مرید ہو جائے گا نا اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچا لیا جائے گا جی ہاں بہجت الاسرار میں ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے دوزک کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے یعنی تمہارے پاس جو نام ہے جہنمیوں کے اس میں کسی میرے مرید کا نام بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں سبحان اللہ اللہ میں غوث پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے الحمدللہ للہ امیر السنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے سے کتنے مسلمان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں غوث پاک کی غلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ جہنم سے بچائے جائیں گے مدین چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد کے حاضرین جہنم کے عذابات بہت سخت ہیں بہت سخت ہیں چنانچہ پارہ تیرہ سورہ راگ کی آئٹ نمبر چونتیس میں جو ارشاد ہوتا ہے سنی بولو تھی وما لهم من من واق انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا اور کافروں کا انجام آگ اللہ کی پناہ امام غزالی رحمتہ اللہ تو فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں جو ابھی ہم نے پڑھی سنی وعید وعید کا مطلب ہے عذاب کی دھمکی اگرچہ کافروں کے بارے میں لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت سے انتہائی دور ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں بہت مصروف ہیں اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اے اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکہ کھانے والے شخص اس چیز کی فکر نہ کر جسے چھوڑ کر جانے والا ہے بلکہ اپنے فکر کی لگام کو اس طرح موڑ دے جو تیری منزل ہے کیونکہ تجھے بتایا گیا کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا جی ہاں سب کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا اور اس کا بیان پارا سولہ سورہ مریم کی آئے نمبر اکہتر بہتر میں ہوتا ہے وَإِن مِنكُم إِلَّا جی پی ہے اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور والیموں کو اس میں چھوڑ دیں گے کھٹنوں کے بل گرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے امان عطا فرما دے غوث پاک کے صدقے میں اولیاء کے صدقے میں انبیاء کے صدقے میں اپنے محبوب کے صدقے میں ماہ رمضان کے صدقے میں ماہ رمضان میں جو مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے غوث پاک کا مرید بھی جہنم سے آزاد کیا جائے گا اللہ ہمیں نعر جہنم سے امان عطا فرما دے آمین باہم نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم